السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلحين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى عين الدين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عزیز اور ساتھیوں مسلسل کئی ہفتوں سے نماز کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتائی جاتی رہی ہیں اور پچھلے درس میں ان دلیلوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا جن دلیلوں سے نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے پھر اس کے بعد مختلف علماء کے اقوال بھی پیش کیے گئے تھے دلائل کی روشنی میں کہ امت کے علماء میں سے اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے شریعت اسی بات کی طرف گئی ہے کہ امام کے پیچھے بغیر صور فاتحہ پڑھے کوئی بھی نماز نہیں ہوتی ہے چاہے جہری ہو یا سرری ہو آج میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے مقتدی کو تمام نمازوں میں منع کرتے ہیں ان کی جو دلیلیں ہیں ان دلیلوں کا جائزہ لیا جائے کہ آیا وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل ان کی صحیح ہے یا اس دلیل سے ان کا دلیل پکڑنا جسے استدلال کہتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے یا جس دلیل کو وہ پیش کرتے ہیں اس کا صحیح جواب کیا ہے سب سے اہم دلیل جو اس مسئلے میں پیش کی جاتی ہے وہ ہے قرآن کی آیت سر آراف کی آیت ہے قُرِ قرآن فسطر اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو فست میں او لہو و انستو لال تم تاکہ تم پر رحم کیا جائے تم رحم کیے جاؤ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے اس آیت کے اندر سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اس آیت میں کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ قرآن کہاں پڑھا جائے جہاں پڑھا جائے وہاں تم قرآن کو سنو تو لوگوں نے اس آیت سے استدلال یہ کیا کہ دیکھیے قرآن کریم کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سنو تو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے لہذا اسے سننا چاہیے اور جن حدیثوں میں قرآن پڑھنے کا ذکر ہے یا سور فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے اس کا جواب یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے ناسخ ہے یعنی اس آیت نے ان تمام حدیثوں کو کینسل کر دیا ہے منسوخ کر دیا ہے جو حدیثیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے پر دلالت کرتی ہے تو چلیے اس کا جواب ہو سنتے چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آج بھی اسی بات کو میں دہراتا ہوں تاکہ ذہن میں ہماری یہ بات بیٹھ جائے کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہے قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہے ایسا محسوس ہوتا ہے حالانکہ یہ بات ہمیں ماننی چاہیے اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن حریش میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا اگر ٹکراؤ ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو ہمارے ذہن و دماغ کا خلل ہے تو چلے چلے اس آیت کا سب سے پہلے جواب سنتے ہیں کہ اس آیت سے یہ تابط کیا گیا ہے کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا منع ہے یہ آیت سور فاتحہ پڑھنے والی تمام دلیلوں کو یہ آیت کیا کر رہی ہے کینسل کر رہی ہے تو اس سلسلے میں یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دو بات کہتا ہے ایک بات پہلے کہتا ہے پھر اس کے بعد اس کے خلاف دوسری بات کہتا ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے پھر اس آرڈر کو کینسل کر دیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جو پہلے آرڈر تھا وہ کس تاریخ کا تھا جو بعد میں آرڈر آیا جو کینسل کرنے والا آرڈر ہے وہ بعد کا ہے تو سب سے پہلے ہم کو یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ یہ آیت جو فرض نمازوں میں امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے کے حکم کو منسوخ کرنے والی ہے اور یہ آیت ناسخ ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ یہ آیت پانچوں نمازوں کے فرض کیے جانے سے پہلے نازک ہوئی ہمیں کیا پتا کرنا پڑے گا ہمیں یہ پتا کرنا پڑے گا کہ یہ آیت پانچوں نمازوں کے فرض کیے جانے سے پہلے یہ آیت ثابت ہوئی اور اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس آیت سے پہلے لوگ جہری اور سری تمام نمازوں میں سور فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جہری اور سری نمازوں میں پڑھنا لوگوں کے درمیان کیا تھا یہ مشہور تھا اور یہ کہ یہ کہ لوگوں میں بات مشہور تھی کہ ہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ, یہ حکم امام کی پانچوں نمازوں کا حکم امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے کا حکم اور جہری اور سرری دونوں نمازوں میں پڑھنے کا حکم یہ لوگوں کے ہاں مشہور تھا پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت نے کیا اس حکمے کو منسوخ کر دیا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سب لوگوں کی بڑی اہم بات ہے اس کو ذرا سا یاد رکھیے کہ اس آیت کو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ آیت سور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کو کینسل کرتی ہے یعنی حدیث میں جو حکم آیا پڑھنے کا یہ آیت کیا کرتی اس کو ختم کرتی اس کو منسوخ کرتی ہے کینسل کرتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ پتا لگانا پڑے گا کہ سور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے والی جتنی بھی حدیثیں تھیں اور فرض نماز ہوتی۔ تھی ان سب ان سب سے بعد میں یہ حدیث یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ ناسخ اور منسوخ ہونے کے لیے ایک آرڈر جو کینسلڈ ہوا ہے اس کے بارے میں اور جو کینسل کرنے والا آرڈر ہے تو کینسل کرنے والا آرڈر بعد میں ہوگا جو آرڈر کینسل ہوا ہے جو حکم منسوخ ہوا ہے پہلے وہ پہلے چاہی ہو ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ نہیں لیکن حدیث کے ذخیرے میں حدیث کے ذخیرے میں اس طرح سے کوئی ثبوت کوئی دلیل نہیں ملتا ہے کہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی اور حدیث امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے والی جتنی دلیلیں ہیں وہ پہلے تھی اور فرض نمازوں سے کہ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کوئی دلیل کہیں بھی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت سے استدلال کرنا اور یہ کہنا کہ اس آیت نے امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے والی حدیثوں کو کینسل کر دیا یہ بات صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں جی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ آیت بعد کی ہے فر نمازیں وقت کی پہلے فرض کی گئی اور یہ کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ لوگ پہلے پڑھا کرتے تھے جہری اور سلری میں سب میں پڑھا کرتے تھے یہ آیت نازل ہوئی تو سب روک دیا گیا اور یہ چیز اس چیز کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے دلیلیں موجود نہیں ہیں کہ یہ ثابت کرتی ہوں کہ یہ آیت جو ہے بعد میں نازل ہوئی اور فرض نمازوں کا حکم اور اسی طرح سے سور فاتحہ وغیرہ پڑھنے کا حکم پہلے کا تھا اب جب یہ نہیں معلوم ہوا جب یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے اور ایسا ہے بھی نہیں تو معلوم کیا ہوا کہ اس آیت سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی نا سب کے معقول بات ہے کہ نہیں ذہن میں سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نہیں جی چلیے اسی طرح سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے کو منسوخ کرنے والی ہے تو ان کی اس بات سے ہاں یہ لازم آئے گا یہ لازم آئے گا کہ جتنی بھی سور فاتحہ پڑھنے والی حدیث ہے جو آپ نے صحیح بخاری صحیح مسلم اور تمام حدیث کی کتابیں میں موجود حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ و تعالیٰ عنہ والی روایت جس میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ صلاح تعلیہ ملم اقراب فاتحت کتاب اسی طرح سے ابو حرین رضی اللہ و تعالیٰ عنہ والی حدیث جس میں آپ نے فر... نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائی صلاحت قرافیہ قرآن تو خدا یہ روایت کہ وہ ہر وہ نماز جس میں کہ سور فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ بالکل ناقص نماز ہے اس طرح کی جو اور دلیلیں ہیں یہ لازم آئے گا کہ یہ دلیلیں پہلے کی تھیں اور آیت کیا ہوئی بعد میں نازل ہوئی جبکہ ایسا کہیں ثبوت نہیں بلکہ اس کے برخناف ثبوت ملتا ہے کیسے کہ سور فاتح امام کے پیچھے پڑھنے والی جو دلیلیں ہیں ان کو مشہور روایت کرنے والوں میں سے دو صحابہ بہت مشہور ہیں دو صحابی بہت مشہور ہیں ایک کون صحابی ہیں ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت یہ آیت سورہ آراف کی ہے اور سورہ آراف مکی ہے کہ مدنی ہے مکی ہے سورہ آراف کیا ہے مکی صورت ہے اور مکی صورت ہی کے اندر یہ آیت بھی ہے یہ آیت بھی مکی ہے کچھ کہیں ایسا بھی ہے کہ بعض سورت پوری مکی ہوتی ہے اور بعض اس کی آیتیں جو ہیں مدنی ہوتی ہیں جیسا کہ ابھی آگے بیان آئے گا لیکن یہ سورت بھی مکی ہے اور یہ آیت بھی کیا ہے مکی ہے اور ابو حر رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ حدیث نقل کر رہے ہیں اور باقاعدہ فتوا دے رہے ہیں ابو حر رضی اللہ تعالی عنہ کب اسلام لے آئے سنساتری خیبر کے موقع سے ایمان لے آئی تو معلوم یہ ہوا کہ پھر آیت ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اسلام سے کئی سال پہلے نازل ہوئی مکی آیت ہو تو حدیث کا حکم جو بعد میں بعد میں آیا سور فاتح امام کے پیچھے پڑھنے کا اس حکم کو پہلے نازل ہونے والی آیت کیسے کینسل کر دے گی نہیں ہو سکتا ہے ایسا جی اسی طرح سے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والا جو فتوا دیا اپنا جو صحیح مسلم کے اندر آپ نے سنا کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیسے پڑھیں حدیث بیان کی کیا کہ ہر وہ نماز جو بغیر سور فاتحہ کے ادا کی جائے وہ ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے پوچھنے والے نے کہا کہ بھائی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں تو کہا پڑھو کہاں زور سے پڑھے امام تب بھی کہاں پڑھو کہاں کیسے پڑھو کہا آہستہ آہستہ سے پڑھو تو ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ فتویٰ اور یہ حدیث یہ بعد کی ہے بہت اور آیت کب کی ہے بہت پہلے کی ہے اسی طرح سے اس حدیث کو کی روایت کرنے والے ایک مشہور صحابی جیسا کہ ابھی بھائی نے اشارہ کیا عبادہ ابن سامتر ضلع تعالیٰ انہوں ہے جن کی حدیث تمام کتب احادیث کے اندر موجود ہے سور فاتحہ ہی کے تعلق سے یہ عبادہ ابن سوامی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے انصاری صحابہ میں سے ہیں مدینے کے ہیں سورت کون سی ہے مکی ہے اور یہ حدیث روایت کرنے والے صحابی کون ہیں انصاری ہے گویا عبادہ ابن بنسوامی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو حدیث سنی یہ مکہ میں نہیں سنی کیونکہ ہجرت کے بعد جو ہے گرچہ ایمان لانے والوں میں سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عالباً ان کا نام آتا ہے کہ وہ ایمان لائیں تو یہ انصاری صحابہ میں سے ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورت تو بہت پہلے نازل ہوئی اور صحابی جو بیان کر رہے ہیں حدیث وہ بعد میں حدیث بیان کر رہے ہیں تو وہ صورت وہ آیت ہے کیسے اس حدیث کو منسوخ کر دے گی یہ بھی ممکن نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی جی ٹھیک ہے اگر یہ مان لیا جائے یہ مان لیا جائے کہ یہ آیت تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں باتوں سے دونوں دلیلوں سے دونوں جواب سے یہ پتا چلا کہ یہ آیت جو ہے امام کے پیچھے سور فاتحہ یا امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کرنے کے سلسلے میں نہیں آئی ہے لیکن اگر آیت کے عموم سے آیت عام ہے چونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کی جائے اگر مان لیا جائے کہ نماز میں بھی اس آیت کو فٹ کیا جائے نماز میں بھی اس آیت کا حکم لاگو کیا جائے کیا ہاں بھائی نماز میں نماز میں بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تو یہاں پر جو ہے حکم ہو رہا ہے آیت کا آیت سے جو پتہ چلتا ہے وہ آیت یہ بتاتی ہے آیت یہ بتاتی ہے کہ نماز میں گفتگو نہ کی جائے بات چیت نہ کی جائے اسی طرح سے نماز میں امام کے پیچھے زور زور سے قرات نہ پڑھی جائے نہ کہ یہ آیت جو ہے ذکر سے یا اسی طرح سے کیا کہتے ہیں یا اسی طرح سے قرآن سور فاتحہ پڑھنے سے روکتی ہے نہیں اس سے نہیں پتا چلتا بلکہ یہ پتا چلتا ہے کہ لوگوں کی گفتگو سے بات چیت سے جیسا کہ شروع میں ایسا حکم تھا آیت نازل ہوئی ہاں وقوم اللہ خان تین آیتیں وہ سب دلیلیں آگے آئیں گی تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی نماز میں زور زور سے آواز بلند نہیں کرنی چاہیے نہ اسی طرح سے گفتگو بات چیت کرنی چاہیے لیکن ذکر سے تو بنا نہیں ہے اور ذکر کا ثبوت اور اسی طرح سے کئی جگہیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ معمومین یا نماز پڑھنے والے جو ہیں قراق کے ہوتے ہوئے بھی آ, قرآن کے پڑھے جاتے ہوئے بھی کچھ ذکر کرتے ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ تبارک کو تعالیٰ بعد میں آئے گا لیکن ابھی میں ذہن میں آپ کے ڈال دیتا ہوں جیسے جیسے قرآن کے پڑھے یعنی قرآن جس وقت پڑھا جائے اس وقت ہم لوگ اور اس کو سب مانتے ہیں جو لوگ سور فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اور جو لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں جیسے ابھی ابھی میں نماز پڑھ کر کے ابھی وضو کر کے مسجد میں داخل ہو رہا تھا جماعت شروع ہو چکی تھی جماعت شروع ہو چکی تھی امام ترک کر رہا ہے ہم مسجد میں داخل ہوئے ہاں مسجد, ہا مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے بسم اللہ وسلات رسول اللہ اللہ مفتاحی ابواب رحمتک میں یہ دعا پڑھ رہا تھا اور میرے ذہن میں اچانک یہ بات آ کہ یہ بھی تو ہم لوگ کرتے ہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں مسجد میں داخل ہونے والا ہر شخص سے دعا پڑھتا ہے وضو کر کے آئیں گے باہر نکلیں گے تو اشد اللہ اللہ اشہد الحمد محمد ربد محمد ر... رسول اللہ توابینا جو وضو کے بعد کی دعا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں اسی طرح سے جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں ہے کہ نہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذکر ہے کہ نہیں یہ اللہ اکبر ذکر ہے کہ نہیں ہاں؟ تو اگر یہ ہو کہ بالکل کچھ نہ پڑھا جائے خاموش رہا جائے تب تو تقدی تحریمہ بھی ہم نہیں کہہ پائیں گے ہے کہ نہیں بات سمجھ میں نا اسی طرح سے اسی طرح سے جو لوگ سور فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں ماں کے پیچھے جب آدمی داخل ہوتا ہے تو کہتے ہیں سنا پڑھو اللہ حبت تقبیر تحریمیں کہنے کے کہ بعد صبح اللہ بحمد کا ہاں تبار قسم کو تعالیٰ جد کو لا الہ غیر و سنا پڑھو ادھر تلاوت ہو رہی ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سنا بھی پڑھو اس کی آئے گی اسی طرح سے اسی طرح سے آپ کو بتاؤ کبھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ادھر ایک طرف یہ کہا جاتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو سورہ فاتحہ تک پڑھنے سے منع کرتے بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کو حرام قرار دیتے ہیں لیکن یہی ابھی فدر کی نماز ہوگی ہاں فدر کی نماز ہوگی امام کرپ کر رہا ہے سورہ فاتحہ زور زور سے پڑھ رہا ہے منع کرنے والے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرنے والے یہ حکم دیتے ہیں کہ امام کے پیچھے مسجد کے پیچھے پہلے تم دو رکعت سنت پڑھو پھر امام کے ساتھ شامل ہو سورف فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے قرآن میں پڑھ رہا ہے اور پیچھے ہم کھڑے ہو کر کے تکبیر اور اس کے بعد ثنا اور اپنی قیر اور اللہ اکبر تصویر سبحان اللہ عثمان ربی عثمان ربی عدیب تشاعدیات دروشری سب پڑھتے ہیں کہ کی نہیں کیا قرآن کا یہ حکم وہاں نہیں فٹ ہوگا ہے کہ نہیں مسجد میں بھی نماز سے پہلے رضان ہو گئی ہے تمام لوگ قرآن لے کر کے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ایک آدمی زور سے پڑھ رہا ہے زور زور لوگ زور سے پڑھ رہے ہیں سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی پڑھے باقی سب لوگ سنیں ہاں اسی طرح سے اور بھی اب دیکھے آپ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے نماز شروع ہو گئی ہے اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ضروری کام ہوا سننے والے اور چلنے والے اور سب ہاں اب سب کے لیے لازم ہو جائے گا سب کے لیے لازم ہو جائے گا کہ کھڑے ہو کر کے قرآن سنو ہے کہ نہیں چلنے والا رک جائے اور قرآن سنے وہاں پر کھڑا ہو کر کے اس کا کوئی حکم دیتا ہے اس کو اس کو کوئی مانتا ہے دیکھیے قرآن کا حکم عام ہے وہ داقر القرآن فستم یل حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اس کو تو اب سب ساری پابندیاں ہو جائیں گی کہ نہیں اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں معلوم یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ وہ مطلب نہیں ہے جو آپ نکالنا چاہتے ہیں ہاں جو قرآن اس آیت سے جو ثابت ہوتا وہ یہ کہ اگر نماز میں کوئی ہے تو گفتگو نہ کرے بات چیت نہ کرے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں زور زور سے قرارت نہ کرے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے آئے گی اور اسی طرح سے ہا, ذکر اذکار سے منع نہیں کیونکہ بہت سارے ذکر اذکار جس کی مثال ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی آدمی کرتا ہے کہ نہیں اسی طرح سے مدرسے میں جو حز کا شعبہ ہوتا ہے دس بیس بچے ایک کلاس میں بیٹھ کر کے سب قرآن یاد کرتے ہیں اپنا کچھ دو ایک دو بچے حافظ صاحب کو آ کر کے قاری صاحب کو آ کر کے سناتے بھی ہیں سبق ہو یا سب کن ہو یا منزل ہو یا پیچھے کا ہو مختہ ہو سناتے ہیں انہیں وہاں یہ نہیں حکم لگایا جاتا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہو بھائی آیت تو ہے عموم ہے آیت کے اندر عام بات کہی جا رہی ہے تو اس ان سب ساری چیزوں کو لوگ مانتے نہیں ہے صرف کیا کرتے ہیں کہ زبردستی اس آیت کو سورہ فاتح کے تعلق سے لا کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں لہذا معلوم یہ ہوا کہ آیت اگر قرآن پڑھنے اور نماز ہی سے اس کا تعلق ہے تو کیا کہیں گے کہ آدمی کو نماز میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے قرآن جب پڑھا جائے اور اسی طرح سے زور زور سے کرت نہیں کرنی چاہیے البتہ جو ازکار ہیں اور اسی طرح سے سور فاتحہ وغیرہ ہے اس کو جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے اس سے ممانات نہیں ہے ایک چیز اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو جہاں جنت کا ذکر آتا تھا جنت کا سوال کرتے تھے جہنم کا ذکر آتا تھا تو جہنم کا سوال کرتے تھے جہنم سے پناہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ نہیں صحابہ اکرام بھی ایسا کرتے تھے ہے کہ نہیں آ, امام پڑھ رہے ہیں امام جنت کا ذکر آ رہا ہے جہنم کا ذکر اللہ کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے تو مقتدی لوگ اللہ سے جنت کا سوال اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کر سکتے ہیں نہیں؟ کہ نہیں کہیں اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے یہ سنت ہے آج یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے تو امام پڑھ بھی رہا ہے یہاں ہم دھیرے سے کان سے سن بھی رہے ہیں اور زبان سے ہلکے سے آہستہ سے دعا بھی کر رہے ہیں اسی طرح سے آگے اور دلیل آئے گی کہ دوران خطبہ دلیلیں ہم پیش کریں گے آگے بالکل تفصیل کے ساتھ خطبے کے دوران باقاعدہ جو لوگ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں نماز سے بھی اسی آیت کے پیش نظر روکتے ہیں کہ وہ ادا قر القرآن فسطمول ہو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو لیکن وہیں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر امام کہے یادین عامن وسلم علیہ وسلم وسلیمہ ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو تو کہتے ہیں کہ جو سامعین ہیں وہ آہستہ سے اللہ وسلم محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے امام کا خطبہ ہو رہا ہے یہاں آہستہ سے کہہ رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو بتائیے ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں پڑھیں گے ایک جگہ اسی طرح سے خطبہ ہوتے ہوئے اگر کسی شخص کی فجر کی نماز چھوٹی ہوئی ہو اور یاد آ جائے کہ ہماری فجر کی نماز چھوٹی ہے تو خطبے کے دوران ہی اسے دو رکعت فجر کی نماز اٹھ کر کے پڑھنا ضروری ہے گرچہ اس کی جمعہ کی نماز بہت ہو جائے دیکھ رہے ہیں یہ سب دلیلیں میرے پاس موجود ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت سے جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہاں قرآن پڑھا جائے تو سور فاتحہ نہ پڑھی جائے یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا اسی طرح سے ایک اور بڑی اہم بات ہے اہم بات یہ کہ ایک جواب بڑا اہم ہے تھوڑا سا دماغ لگانا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ جس آیت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے سے روکنے والی ہے اور اس حکم کو کینسل کرنے والی ہے آیا یہ آیت محکم ہے اپنی جگہ یا اس بات کا احتمال ہے کہ یہ آیت بذات خود منسوخ ہے کیوں بات سمجھے کہ نہیں یہ آیت جس سے استدلال کرتے ہیں کہ ہاں یہ آیت جو ہے سر فاتحہ سے کو کینسل کرنے والی ہے تو آیا یہ آیت خود کینسل کرنے والی ہے کہ کسی دوسری آیت سے منسوخ ہے کیسے آگے ایک دوسری آیت ہے اس آیت میں کیا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اور یہ پتا ہے کہ یہ آیت کون سی ہے کہاں کی ہے مکی آیت ہے ایک دوسری آیت ہے جو سورہ مزمل میں ہے سورہ مزمل مکی صورت ہے لیکن اس کی آخر کی جو آیتیں ہیں ان نحب کا علم اللہ کا یہاں سے لے کر کے آخر تک دو آیتیں مدنی ہیں دو آیتیں کیا ہیں بلکہ ایک ہی آیت ہے وہ مدنی ہے کیونکہ اس میں جو ذکر ہے سلاد کا زکات کا سب کا ذکر ہے اور یہ معلوم ہے کہ زکات مدینے میں فرض ہوئی اس میں قتال کا بھی ذکر ہے قتال کا بھی ذکر ہے آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آیت سب لوگوں نے کہا ہے کہ آیت مدنی ہے اس میں کیا ہے کیا ہے فقر ما تیس سرا من القرآن کیا ہے فقر ما من جو تمہیں آسانی سے قرآن معلوم ہو اسے پڑھو اگر اسی اس لفظ کا یوں ترجمہ کیا جائے تو کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی لمبی قرب کے ساتھ جو ہے نماز پڑھتے تھے ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی آسانی پیدا کی اور حکم دیا کہ بھائی تم میں کچھ لوگ مریض ہیں کچھ لوگ جہاد کرنے والے ہیں کچھ لوگ ضرورت مند ہیں تو جو آسان ہو وہ پڑھو تو فخر من قرآن اس سے قرآن پڑھنے کا حکم ثابت ہوتا ہے اور یہاں پر آیت کیا ہے جو مکی صورت ہے مکی آیت ہے اس میں کیا ہے قرآن پڑھا جائے تو سنو اور مدنی آیت میں کیا پتا چل رہا ہے کہ تم سب قرآن پڑھو بات سمجھ رہے ہی ہیں اس میں اس آیت مدنی آیت میں ہے کہ قرآن پڑھو جو تمہیں آسانی سے معلوم ہو اور کسی آیت میں کیا پتا چل رہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو والا حکم کیا ہے منسوخ ہو چکا ہے کیونکہ مدنی آیت بتاتی ہے کہ قرآن پڑھو نہ سمجھ میں آگے تو جب یہ آیت خود بزاتے بذاتے خود منسوخ ہے اس اعتبار سے کہ قرآن پڑھنے امام کے پیچھے یا ویسے قرآن پڑھنے کا نماز ہی کی بات کر رہے ہیں نا تو نماز کے سلسلے میں یہ آیت ہے نماز کے سلسلے میں یہ آیت ہے ایک آیت میں ہے کہ سنو وہ مکی آیت ہے دوسری آیت جو اس کے بعد کی ہے وہ مدنی آیت ہے اس میں ہے کہ پڑھو تو پڑھنے والی آیت کیا ہو جائے گی ناسخ ہو جائے گی کینسل کرنے والی ہو جائے گی اور جس میں ہے سننے والی آیت وہ کیا ہو جائے گی, گی. بات سنگائی تو یہ اس طرح سے اس پر بھی استدال اس کا درست نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی بہت زیادہ علمی بات نہیں عام فہم بات ہے کہ آپ اس کو سمجھا سکیں سمجھ سکیں لوگ جو لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ میں بات آ جائے کہ بات اصل میں وہ نہیں ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں یا ان کی یہ آیت ہے, ان کے لیے دلیل نہیں بن سکتی سور فاتحہ سے منع کرنے کے لیے اسی طرح سے جو پہلے ابھی پہلا جواب جو گزرا اس سے پہلے جو جواب گزرا ہے اسی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو لوگ سور فاتحہ سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہمارے لیے ہے کہ امام جب پڑھے تو خاموش رہو تو یہ آیت پڑھنے کی ہے سننے کی ہے اور دوسری جو آیت فخر اماتس رمین القرآن یہ کیا ہے پڑھنے کی ہے ایک میں سننے کی ہے دوسرے دوسری پڑھنے کی ہے ایک آیت میں کہا جاتا ہے کہ سنو دوسری آیت میں کہا جاتا ہے کہ پڑھو جب دونوں اس طرح سے دلیل آ ساتھ میں تو آپس میں کیا ہو گیا ان کا ٹکراؤ ہو گیا اور یہ اصول ہے صورف فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھنے سے روکنے والوں کا کہ جب دو دلیلیں قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو جب دو دلیلیں ایک برابر ہوں اور آپس میں ٹکرا جائیں دیکھیے ہمارا کہنا کیا ہے آپس میں ٹکراؤ دو دلیلوں میں نہیں ہو سکتا ہمارا یہی کہنا ہے ہم کیا کہیں گے کہ دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں کون سی دو آیتوں میں جس میں کہا جاتا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو سنو اور جس میں یہ کہا گیا فکر مات قرآن تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں میں ٹکراؤ ہی نہیں لیکن ان کے بقول ایک میں ہے سننے کا حکم دوسرے میں ہے پڑھنے کا حکم تو اب کس پر عمل کیا جائے دونوں دلیل قرآن کی ہے تو جب دونوں ٹکرا گئی تو اب ایسا ہے کہ نہ اس دلیل کو اپنے مقصد کے لیے پیش کریں گے نہ اس دلیل کو لیں گے رک جائیں گے اب بھائی کوئی تیسری دلیل لے آئیے تاکہ اس سے پتا چلے کہ ہاں بھائی کیا کرنا چاہیے مختی کو بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک دلیل سے کیا ہے کہ مقتدی سنے دوسری دلیل سے کیا ہے کہ مقتدی پڑھے دونوں میں کیا ہو گیا ٹکراؤ ہو گیا ہم کیا کہتے ہیں ٹکراؤ نہیں ہے کیا نہیں ہے اس لیے کہ جو سننے والی آیت ہے اس میں کفار کو مخاطب کیا گیا ہے اور گفتگو کرنے بات چیت کرنے شور شرابہ ہنگامہ کرنے سے متعلق وہ تعلق ہوا آیت ہے فقر امات اسرم القرآن میں اور سے مراد یہاں سلاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ بھئی ہاں اتنی لمبی لمبی قرات کے ساتھ نماز نہ پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکو پڑھو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے نہ اس کا تعلق سور فاتحہ سے ہے امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے سے ہے نہ اس کا تعلق امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے لیکن بقول ان کے کیونکہ دونوں چیزوں کو وہ لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں تو جب اس طرح کی دلیل آپس میں آ جائیں اور ٹکراؤ ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں کہ پھر نہ اس دلیل کو لیں گے نہ اس دلیل کو لیں گے کسی دلیل پر عمل نہیں کریں گے ایک تیسری دلیل لے آئیں گے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہ اس پر عمل کریں اور یہ چیز ان کی کتابوں میں نور ال میں بھی لکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے تلویح میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب دو دلیلیں آپس میں ٹکرا جائیں تو کسی کو نہیں لیں گے کسی تیسری دلیل سے دلیل پکڑیں گے کوئی تیسری دلیل مثال لے آئیں گے جیسے اس کی مثال ویدا قری القرآن الہو اور اسی طرح سے پکر عمات اسرم القرآن دو ان کے مشہور دو کتابوں کے اندر تلویخ کے اندر اسی طرح سے نور انوار کے اندر یہ بات لکھی ہے تو پھر کہتے تو پھر اب کیا, کیا جائے تو معلوم سب سے پہلے تو یہ بات سمجھے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھے اس سے اس جواب سے یہ بات سمجھے کہ جس دلیل کو قرآن کی جس آیت کو وہ کہتے ہیں کہ اس سے سور فاتحہ پڑھنے سے روکا جائے گا کیونکہ قرآن پڑھا جائے تو سنا جائے تو خود ان کے نزدیک یہ دلیل کیا ہے قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ دلیل ایک دوسری دلیل سے ٹکراتی ہے واسمن میں آئی تو گویا کہ اس آیت سے دلیل پکڑنا یہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ کس سے دلیل پکڑتے ہیں ایک حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں جس کو جس کو تقریبا تمام محدثین نے صحیح قرار دیا ہے اس دلیل کی کا جواب بعد میں آئے گا لیکن صرف مختصر طور پر وہ دلیل اور اس کا درجہ میں بتاتا ہوں کہ پھر کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں گے کہ پھر ہم دلیل پکڑیں گے کون سی وہ حدیث پکڑیں گے کہ من کان نہ لہو امام الفقرات الامام لہو قراش کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرع کیا ہوگی مقتدی کی قرعت ہوگی تو نہ اس آیت کو لیں گے نہ اس آیت کو لیں گے کس سے امام کے امام کی قرت کس سے یہ کہا جائے گا کہ امام کے پیچھے سور فات مقتدی نہ پڑھیں اس حدیث سے لیں گے لیکن یہ حدیث جو ہے جو میں نے بتایا یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے ضعیف حدیث ہے اب انہیں کے قول کے مطابق اگر یہ کہا جائے کہ بھائی آپ دونوں دلیلوں کو کہتے ہیں کہ قابل اعتبار نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پھر جو متفق عالئے صحیح صحیح حدیثیں ہیں صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں ان کو لے لیجیے آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب جب یہ دلیل قابل اعتبار نہیں پڑھنے والی سننے والی اور پڑھنے والی دونوں ان کے نزدیک ان کے مقل تو ہم کہیں گے بھائی حدیثوں کو لے لیجئے صحیح حدیشوں کے اندر موجود ہو بعد اب سامتر اللہ اور عنہ کی حدیث موجود ہے اور ابو اب رضی اللہ اور عنہ والی حدیث ہے تو اس پر عمل کر لو جس پر کسی کا کلاب نہیں نہیں اچھی لیکن اب اس کو مانے تب تو اسی طرح سے ایک جواب اس کا دے چکا ہوں میں بتا چکا ہوں کہ جیسے خود جمعہ ہے خود جمعہ ہے کہ اس دلیل سے خود جمعہ کو کہتے ہیں کہ خود جمعہ آدمی سنے بات چیت نہ کرے نماز تک نہ پڑھے لیکن وہیں پر کہتے ہیں ہاں جیسا کہ ان کے اصول کی کتابوں میں لکھا ہے شرح الققایا میں لکھا ہوا ہے کہ اراقرا اقا الح تعالیٰ جب امام پڑھے سلو علیہ تو فیوسلی سرن تو جو سامعین ہو وہ آہستہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو خطبے میں آپ منع کر رہے ہیں کہ بات چیت نہ کرو کچھ نہ کرو لیکن درود پڑھنے کے بارے میں اجازت دے رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی یہ دلیل ایک جگہ جس طرح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ خطبے کے دوران بات چیت نہیں کرنا چاہیے دلیل کیا پکڑتے ہیں کس سے دیتے ہیں کہ ویدا قر القرآن فستمو جب قرآن پڑھا جائے تو سنو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خطبہ بھی سنو لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والی بات آئے آیت پڑھیں امام تو تم درود بھیجو تو اسی طرح سے ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ زور سیدھا پڑھیے سور فاتحہ امام کے پیچھے <سلام> جس طرح سے آپ اجازت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لیے درود پڑھنے کے لیے اسی طرح سے حدیث رسول اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ امام کے پیچھے مختدی صور فاتحہ آہستہ آہستہ سے پڑھ جس طرح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ مقتدی جب امام کے ساتھ داخل ہو تو تکبیر کہیں تکبیر کہہ سکتا ہے کر کہ کہنا پڑے گا امام کی کرت ہو رہی اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ آہستہ سے جس طرح سے وہ تقبیر کہے گا اسی طرح سے ہم بھی آہستہ سے سورف فاتح پڑھ لیں گے جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ دعائیں سنا مختی امام کے پیچھے پڑھے گا ہا? تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جیسے دعائیں سنا پڑھے گا آہستہ آہستہ اسی طرح سے سورف آتے ہا? آہستہ آہستہ سے پڑھ لے پڑھے گا کہ نہیں ظہر عصر کی نماز میں امام کے پیچھے مختدی لوگ آتے ہیں تو سورف آ... یہ سنا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے کیسے پڑھتے آہستہ آہستہ سے پڑھتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں سنا پڑھو جبکہ حدیث کا حکم ہے کہ سورج فاتحہ پڑھو تو جس طرح سے آپ یہاں اجازت دیتے ہیں اسی طرح سے حدیث میں یہاں سورج فاتحہ آہستہ آہستہ پڑھنے کی اجازت ہے اس لیے کوئی تعارف نہیں اور کوئی اختلاف نہیں شرط یہ ہے کہ ہم اپنا ذہن و دماغ کھولیں اور دلائل کو سمجھیں جی اسی طرح سے ایک دلیل اس کو بھی میں بتا چکا ہوں کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ سے روکنے والے حضرات باقاعدہ یہ حکم دیتے ہیں مقتدیوں کو کہ اگر مسجد میں پہنچیں اور فجر کی جماعت ہو رہی ہو تو پہلے دو رکا سنت ادا کریں پھر امام کے ساتھ شامل ہوں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے روکا ہے हा? حالانکہ حالانکہ امام قیرات کر رہا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی مقتدی پیچھے پوری نماز پڑھتا ہے آپ ادھر اجازت دے رہے ہیں اگر ادھر آپ اجازت دے رہے ہیں تو حدیث کی روشنی میں ہم بھی یہ کہیں گے کہ امام کے پیچھے مقتدی سور فاتحہ پڑھے گا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں حکم ہے اسی طرح سے ایک آیت ایک جواب اس آیت کا یہ بھی ہے کہ آپ اس آیت سے وئی داپر القرآن فستم لہو سے آپ تمام نمازوں کے اندر کہتے ہیں کہ مقتدی سور فاتحہ نہیں پڑھے گا آپ کیا کہتے ہیں دلیل کیا دے رہے ہیں آپ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو سنو آپ یہ دلیل دے رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے سور فاتحہ نہیں پڑے جبکہ اس آیت سے زیادہ سے زیادہ یہ پتہ چلتا ہے یا یہ آیت آپ کا زیادہ سے زیادہ ان نمازوں میں آپ کا ساتھ دے سکتی ہے یا دلیل بن سکتی ہے جن نمازوں میں قرآن زور سے پڑھا جاتا ہے لیکن آپ اس آیت کو تمام نمازوں کے لیے دلیل بناتے ہیں اس لیے آیت یہ دلیل آپ کی صحیح نہیں ہے بلکہ مغرب کی تیسری رکعت میں قرآن نہیں سنا جاتا تمام زور سے کریب کرتا ہی نہیں جب زور سے کراپ نہیں کرتا ہے تو سننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نشا کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی زور سے قرار نہیں کی جاتی ہے اس میں بھی سننے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ظہر اور عصر کی چار چار رکعتوں میں اس میں بھی زور سے قرآب نہیں کی جاتی اس میں بھی سننے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس لیے یہ دلیل دینا کہ اس آیت سے مقتدی کے لیے سور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا حرام ہے یہ دلیل کسی طرح سے درست یا اس حدیث سے اس آیس سے استدلال کرنا دلیل پکڑنا درست ہے نہیں ہے یہاں پر ایک بات اور سمجھتے چلے کہ اس آیت کو جو آپ دلیل میں پیش کر رہے ہیں کہ جب قرآ کی جائے قرآن پڑھا جائے تو خاموش مان لیا کہ آپ کی یہ دلیل صحیح جو دلیل آپ دے رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو نماز میں امام قیام کی حالت میں کئی بار رکتا ہے ہم کہتے ہیں آپ کی دلیل کی روشنی میں کہ جب امام طرق کر رہا ہو تو نہ کرت کرے لیکن جب امام کرک نہ کر رہا ہو تب تو آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جیسے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکبیر کہنے اور کراج شروع کرنے کے درمیان خاموش رہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں تکبیر کہنے اور شروع کرنے سے پہلے آپ خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں کہتا ہوں اللہ بین جو دعائے سنا ہے اللہ ہما بھی دعائیں سنا ہے یہ بھی دعائیں فنا ہے تو میں دعا پڑھتا ہوں دعائیں خنا پڑھتا ہوں امام خاموش رہتا ہے کہ نہیں تو گویا کہ پتا یہ چلا کہ امام امام کچھ ایسا وقت بھی قیام کی حالت میں ہوتا ہے کہ امام خاموش رہتا ہے اس بیچ اس بیچ آدمی سور فاتحہ پڑھ سکتا ہے, ہے کہ نہیں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سور فاتحہ پڑھنے اور دوسری سورت شروع کرنے کے درمیان بھی کچھ دیر خاموش رہتے تھے اسی طرح سے کراچ ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہنے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے یہ جو وقفات ہیں اس میں آدمی صورفاتے ہیں پڑھ لے اسی طرح سے اگلا جواب جو ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے ہم کیا ہے کہ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرت ہوتی تھی اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرت ہوتی تھی وہ کیسے ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کرت کرتے تھے پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ام میں سلما رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرایت یقین کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو ایک ایک آیت کو کاٹ کاٹ کے پڑھتے تھے کیسے یعنی ایک ایک آیت پر ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے تھے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پھر ٹھہرتے پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر ٹھہرتے پھر الرحمان الرحیم پڑھتے پھر ٹھہرتے یہ روایت کیا کہتے ہیں صحیح ہے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین تیرت کرتے پڑھتے اور پھر الرحمن الرحیم اب ہم لوگوں کی صلی اللہ علیہ وسلم جس تجوید جس اچھی آواز جس اچھے لہن اور انداز سے پڑھتے تھے ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے جس انداز میں اس انداز میں اگر کوئی امام تیرت کرے ٹھہرے مت کرے پھر ظاہر سی بات ہے جب اچھی آواز میں اچھی کرت کے اچھے اس میں جو ہے آدمی پڑھے گا تو مت کر کے پڑھے گا پھر اس کے بعد دوسری آئے شروع کرنے سے پہلے آدمی سانس لے گا امام سانس لے گا پھر آئے شروع کرے گا اس بیچ مقتدی الحمد للہ رب العالمین کہہ سکتا امام کے دوسری آئے شروع کرنے سے پہلے امام کے سن بھی رہا ہے خاموش بھی ہے دماغ بھی لگا رہا ہے اور وقفے پہ آدمی آیت بھی پڑھ رہا ہے آیت بھی پڑھ رہا ہے دیکھیے سب حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں آیت پر بھی عمل ہو رہا ہے حدیث پر بھی عمل ہو رہا ہے نماز بھی آدمی کی مکمل ہو رہی ہے اس طریقے سے آدمی پڑھ لے گا تو آدمی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے تاکہ ساری چیزوں پر عمل ہو جائے تو امام کے جو سکتا ہے اس میں پڑھ لے اور اس قول کو اس بات کو شیخ ابانت اللہ نے بہت پسند کیا ہے کہا کہ امام کے سکتا میں تم سورے فاتحہ پڑھ لو خاف کہ لے لو یہ تمہارے لیے بڑی غنیمت ہے غنیمت کی چیز ہے تاکہ سارے اختلافات سے آدمی بچ کر کے نکل جائے تو اس طرح سے اگر آدمی کلت کرے گا تو پھر کیا ہوگا مقتدی پیچھے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پینتالیس منٹ سینتالیس منٹ ہو چکے ہیں دوسری دلیل بھی اسی تعلق سے ہے لیکن اس کا جواب ان شاء اللہ اکبر پتالا اگلے درس میں اب لوگ جو ہے اگتا تو نہیں رہے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ دلال کا جواب دیتے ہوئے بتا دیا جائے ہمارے اپنے مزر مزدور صاحب اس کو انٹرنیٹ پر بھی ڈال دیتے ہیں جو سائٹ ہے ان سے پوچھ لیجئے کون سی سائٹ ہے اپنے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ لوگ اس مسئلے کو اچھی طرح سے غور و فطرے کے ساتھ سنیں اور عمل کریں ہمارا مقصد یہ ہے کہ صحیح بات لوگوں تک پہنچے اور لوگ جو صحیح بات پر عمل کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بتا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد وعلى اله وصحبه سبحان الله وبحمده سبحان الله لا اله الا الله